تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنوں آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا